کیا قادیانی سے مدرسہ کے لیے کھال مانگ سکتے ہیں یا اگر وہ خود دے دے تو لے سکتے ہیں بس وہ اگر آپ کے مذہب پر کوئی زگ نہیں پڑ رہی ہو علماء اس سے بچنے کی لیے تلقین کرتے ہیں کہ وہ آپ کو قربانی کی کھال دے گا یا کچھ چندہ دے گا پیسہ دے گا پھر اپنا حق جتائے گا اس میں آپ کی کمزوری ہوگی جس کا مال کھائیں گے جس سے چندہ لیں گے تو آنکھیں شرمائیں اور ایسی اگر مل جائے تو یوں سمجھا جائے جیسے مالے موضی نصیب غازی موزی کا مال اگر غازی کو مل جائے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بشرطی کہ اس کے ہمارے معاملہ عمل دخل نہ ہو گئی کہ مدرسے کو کھال دے رہا تو وہ آئے کہ ذرا ذنا ہمارے ایک مولانا آئے ذرا ان کو بھی تقریب کی اجازت دی جائے مزید کے لیے چندہ دے رہا کہ ہمارے ایک مولوی صاحب آئے ہیں ذرا ان کو بھی دو چار منٹ درس کی اجازت دی جائے ایسی کوئی مداخلت نہ ہو ہر چند کہ اس سے بچا جائے لیکن ایسا کر لیا جائے اس میں شرن کوئی قباہت نہیں کہ اس کا عمل دخل اس ادارے میں یا مسجد میں یا مدرسے میں ہرگز نہیں ہوگا